الحمد رب ابلعالمین وسلات والسلام على سيد سید المبیا قال الله تعالى اللہ في و المجيد والفرقان الحميد المجیت الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الله الرحیم محمد الرسول اللہ ولزین ماہ وشد وفا رحمہ و بین تراہم رکان سجدن فضلا من سج تغلّہ وانا سیما ہم فی وجوہ من اثر ذالقہ مثل فورات و مثل ہم فل انجیل صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسولنبی الکریم الرف الرحیم اللّہ منور قلوب بالقرآن القرآن و زی الخلا ناب القرآن و نج نامن قال اللہ تعالیٰ و تبارکی شان حبیب ہی مخرم وبی یا تسلیمہ یا رسول اللہ علیہ وحبوبار تمام حمد و ثناۃ تعریف و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 واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے اس میں اللہ جللہ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدہ ریز ہیں اللہ کی رضا اور اس کا فضل چاہتے ہوئے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پر سجدے کے آثار سجدے کا نور تمہیں دکھائی دے گا یہ وہ بابرکت طبقہ ہے حضور علیہ السلام کے اصحاب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی مثالیں تورات میں بھی موجود ہیں انجیل میں بھی موجود ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغام حق کا ابلاغ کیا تو حضور کے جانصاد صحابہ نے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا کائنات میں جس طرح کے اصحاب حضور کو نصیب ہوئے ہیں کسی نبی کو ایسے چاہنے والے نہیں ملے حافظ شیرازی کہتا ہے اپنے محبوب کو کہ جس طرح کا میں تیرا عاشق ہوں اس طرح کا زمانے میں کوئی عاشق نہیں ہوگا اور پھر آگے کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا کوئی محبوب بھی تو نہیں ہوگا کیونکہ عشق کی گرمی حسن کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے کائنات میں حضور جیسا کامل اور اکمل شخص کوئی نہیں تو جس طرح کے دوست اصحاب فیدہ کار حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے ایسے کسی کو عطا بھی نہیں کیے گئے اللہ تعالی تعالیٰ جانو نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کے ان غلاموں کے قصیدے بیان فرمائے اور فرمایا کہ یہ ہم بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں اس سے قبل جو کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات اور انجیل ان اصحاب کے قصیدے اور ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ ہم نے وہاں بھی لکھا ہوا ہے یہ اتنے بابرکت لوگ ہیں اور اتنے معتبر لوگ ہیں اس کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان میں سے افضل مجد و شرف کے لحاظ سے اہل ایمان ہے کفار اخلاقی قدروں میں جتنے مرضی بلند کیوں نہ ہو مال و دولت شہرت ثروت جاہو منصب اقتدار سب کچھ ان کے پاس ہو لیکن ایک مسکین مومن کی شان تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے اس كائنات میں بسنے والے انسانوں میں سب سے افضل شخص مومن ہے اہل ایمان میں سے فضل و شرف رکھنے والے اولاما اور اولیاء ہیں علماء و اولیاء میں سے اغیاس اور اكتاب فضل و شرف پاتے ہیں اغیاس اور اکتاب کا جہاں نقطۂ عروج ہوتا ہے وہاں تابی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے اور جہاں تابی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتا ہے وہاں صحابی کا کمال اور عظمتیں شروع ہوتی ہیں صحابہ میں سے جو مہاجر صحابہ ہیں وہ فضیلت والے ہیں مہاجر و انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ افضل ہیں اور ان میں سے اشرہ و جن دس لوگوں کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی وہ افضل ہے ان دس لوگوں میں چار اصحاب افضل اور مرتبہ مقام سے اعلیٰ ہیں اور ان چار میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ ہے صحابہ کے درجے متفاوت ہیں جس طرح آسمان کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں کوئی روشن کوئی ٹم ٹماتا ہوا کوئی بڑا واضح اس طرح اس افق پہ بھی آپ کو ستارے نظر آئیں گے صداقت کے تارے بھی ہوں گے عدالت کے ستارے بھی ہوں گے ولایت کے امامت کے طرح طرح کے ستارے نظر آئیں گے درجوں کے اعتبار سے متفاوت ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کی تعظیم و توقیر ہمارے اوپر واجب ہے حضور علیہ السلاۃ وسلم کے لیے سب سے بڑا دکھ کا موقع حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا موقع تھا آقا کریم علیہ السلام کہ اس چچا کو واشی نامی ہندہ کے غلام نے قتل کیا اور نہ صرف قتل کیا آپ کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے جگر کاٹا کلیجہ توڑا کان کاٹے ناک کاٹ لی اور ان کا ہار پرویا اور اس کو ہندہ نے اپنے گلے میں ڈالا ابو سفیان کی زوجہ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ جانہ نے ان کو ایمانطا فرمایا زوجائے حضرت ابو سفیان حضرت ہندہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئیں اور یہ شخص جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کیا تھا رضوائے اہد کے موقع پر یہ واشی بھی دولت اسلام سے مالا مال ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے معاف بھی فرمایا ان کے ایمان کو قبول بھی کیا لیکن اتنی تاکید کی کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو مجھے چچا یاد پڑتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا لیکن بعد میں توبہ کر لی اور اسلام کے دامن میں آ گئے تو فرماتے ہیں کہ حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ قدموں سے جو خاک لگی ہے دنیا والے اس خاک کی عظمت کو بھی نہیں چھو سکتے اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلات وسلام کو دیکھا اور آکا پر ایمان لائے اور شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جس شرف کو کوئی دوسرا شخص جو غیر صحابی ہے نہیں پا سکتا اس لیے جتنے بھی صحابہ ہیں تو ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو ان کی شان میں سوئے ادب رکھتی ہو حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے اپنے صحاب کے بارے میں حضور نے شاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کالا کالہ نبی و صلی اللہ وسلم لا تصب و صحابی فلو انا احادہ کم مثل فکا مسلا ما دن ظاہا بن ماں بالاغ مدا ولا نصیفہ ہو حضور نے فرمایا یہ بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دینا اگر تم میں سے کوئی شخص اہد پہاڑ کی مقدار سونا خرچ کرے حالانکہ بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا جو ہے وہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے پندرہ کلومیٹر پر پھیلاؤ ہے اہد پہاڑ کا تو اتنا سونا کس کے پاس ہوگا پوری دنیا کے پاس اتنا سونا نہیں ہے لیکن اگر کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو خرچ کر دے کتنی بڑی بات ہے تو حضور نے فرمایا اگر عہد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خیرات کر دے تو میرا صحابی ایک مد جو خیرات کرے ایک مد جو ہے وہ چیز خیرات کر دے تو مد ایک پیمانہ ہے اس پیمانے کے مطابق اتنا خیرات کرے اور بعد میں آنے والا عہد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے تو وہ فرمایا کہ وہ میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا ہے بلکہ اس کو جو ایک مد خیرات کرنے کا ثواب ملا ہے اس کا جو اجر ملا ہے اہد پہاڑ جتنے سونے کو خیرات کرنے والا اس صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں چھو سکتا نصیفہ جو آدھا اجر اس کو اس کا ملا ہے اس کو بھی وہ نہیں چھو سکتا یہ صحابی کے عمل کا وزن ہے اب صحابی کے عمل کا یہ وزن کیسے پیدا ہوا اس لیے کہ اس کی نگاہ نے حضور کا جمال دیکھا ہے یہی وجہ ہے نا یہاں رک کر کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب صحابی کے عمل کا وزن اتنا ہے کہ اوہد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دیا جائے تو پھر بھی صحابی کے ایک مد جو خیرات کرنے کے آدھے اجر کو بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا تو پھر جس کے چہرہ نور کو دیکھ کر کے اجر کا اتنا وزن بڑھ جاتا ہے تو پھر امتی عمل کرتے کرتے نبی سے بڑھ کیسے سکتا ہے تو یہ عقیدہ باطل ہوا کہ امتی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے وہ ساری زندگی بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے نبی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول کی عظمت کو بھی نہیں چھو سکتا ہے حضور کی شان ہی بڑا ہے اٹھائے اللہ کیا بہی جما غر <تصفح> غور تو کیجئے دیکھیے عظمت کیا ہے خدا ہو کے کہہ رہا ہے محبوب تو نہیں تیرے غلام تیرے غلام نہیں تیرے غلاموں کے گھوڑے تیرے غلاموں کے گھوڑے نہیں ان کی ٹانگیں ان کی ٹانگیں نہیں ان کی ٹانگوں سے لگے ہوئے پاؤں ان کے پاؤں نہیں ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریاں وہ کھریاں نہیں ان کوریوں کے پتھر کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں میں خدا ہو کہ ان اڑتے شراروں کی قسم فرماتا ہوں غور تو کیجئے نبی کی شان تو بہت بڑا ہے نبی کے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹانگوں کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی کے ٹکرانے سے پتھر سے جو شرارے نکلتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے مجھے ان شراروں کی قسم اور پھر وہ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے جب ریتلی زمین میں چلے جاتے ہیں اور ان کی سموں کے ٹکرانے سے جب ریت اڑتی ہے تو وہ اڑتے ہوئے غبار کی رب قسم فرما رہا ہے تو کون ہے جو نبی کی عظمت کو چھو سکے تو دجانے کیا غذب ڈھایا لوگوں نے اور یہ بات لکھ ماری کہ امتی عمل کرتا کرتا بعض نبی کے برابر ہو جاتا ہے بلکہ بھڑ بھی جاتا ہے یہاں دیکھیے صحابی کے عمل کو کوئی چھو نہیں سکتا کوئی ساری زندگی بھی لگا رہے دل کھول کے خرچ کرے وہ تو پہاڑ جتنا سونا کہاں سے لائے گا اور اگر اتنا کر بھی لے تو پھر بھی صحابی ایک مٹھی بار جو خیر کیے ہیں اس کا جو اجر صحابی کو حضور کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے ملا ہے اس اجر کے آدھے حصے کو بھی وہ شخص نہیں پا سکتا ہے جب صحابی کی اجر کو نہیں چھوا جا سکتا تو پھر نبی کی شان کیا ہوگی اور نبی کچر کی کیا ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کالا رفا یعنی نبی صلی اللہ علیہ راسہ سما وقانا کثیرہ مما یرف و راس وماء <السَّمَا> کہتے ہیں حضور نے آسمان کی طرف اپنا رخ اٹھایا اور حضور کثرت کے ساتھ اپنے رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے تو حضور نے ایسے آسمان کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا فقالہ انجوم و امنۃ <لِسَّمَا> یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کے امن کی ضمانت ہے جب تک ستارے رہیں گے تو آسمان کو کچھ نہیں ہو سکتا یہ ستارے آسمان کے امن کی ضمانت ہیں فائزہ زاہ بت نجوم اطسما ماتوعات جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان کو وہ ملے گا جو اس کا مقصوم ہے جو وعدہ کیا گیا ہے اور وہ کیا کہ لپیٹ دیا جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اجسما فت عرت وائز القوا کے بُن تسرت آسمان پھٹ جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو جب تک ستارے ہیں آسمان قائم ایسے کچھ نہیں ہو سکتا اور پھر فرمایا وہ آنا آمن لے صحابی اور میں اپنے اصحاب کے امان کی ضمانت ہوں جب تک میں موجود رہوں گا میرے صحابہ کو کچھ نہیں ہو سکتا فائزہ ذہب تو آنا آتا صحابی مایو اادون اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب کو وہ ملے گا جو ان کا مقصوم ہے فتنے لڑائیاں بہت کچھ ہوگا وہ اصحابی امنت اللہ امتی پھر فرمایا میرے اصحاب جو ہیں وہ امت کے لیے امن کی ضمانت ہیں فائزہ ذہاب اصحابی اور جب میرے صحابی چلے جائیں گے عطا امتی ماں تو آدو تو پھر امت کو وہ پہنچے گا جو ان کو وعدہ دیا گیا ہے یعنی ان کے اندر انشقاق پیدا ہوگا ان کے اندر بدتیں اور نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے تو اطا مایو تو جو ان کا مقصوم ہے وہ ان کو ملے گا تو جب تک ستارے موجود ہیں آسمان کو کچھ نہیں ہوگا اور جب تک میں ان میں ظاہری حیات سے ہوں تو میرے صحابہ کو کچھ نہیں ہو سکتا اور جب تک صحابہ ہیں امت کا کچھ نہیں بگڑ سکتا اللہ اکبر یہ روایت حضرت ابی بردہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت دیکھیں جس کو مسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کالا یاتی النا سے باس فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ لشکر بھیجیں گے کسی لڑائی کے لیے کسی جنگ کے لیے لشکر چڑھے گا تو لوگ کیا کہیں گے تو لوگ کہیں گے فیقو لوگ کہیں گے ان ضرور حل تاج احد من اسحاب رسول اللہ صلی اللہ علّم یاد دیکھو کوئی حضور کا صحابی ہے اس کو بھی لے جو جنگ پہ ساتھ اس کی برکت سے فتح ہو جائے گے فرما ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے صحابیوں کو ڈھونڈیں گے کہ کوئی صحابی مل جائے اور اکا کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کی برکت سے جو ہے وہ کامیابیاں ہو اس دنیا پر سب سے آخری صحابی حضرت ابو توفید رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ہیں حج کا موقع تھا اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو صرف یہی دو آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال احمد مرسل دیکھا ہے اللہ اکبر تو آؤ میرے پاس آؤ تو لوگ اکٹھے ہو گئے ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان کو کہا کہ تم نے حضور کو دیکھا ہے تو میں بتائی حضور کیسے تھے تو حضرت ابو تو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ایک سو دس ہجری ہے حضور کے وسال کے پورا ایک سو سال بعد تو انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ملی ہن مقصدہ حضور ایک تو چٹے رنگ کے تھے ایک حسن نمکین تھا اور ایک ہر معاملے میں توازن تھا تو یہ آخری صحابی ہیں حضرت ابو تو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو حضور فرمایا اب تو صحابہ وافر پائے جا رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کسی جنگی مہم پہ نکلیں گے تو کہیں گے یار کوئی صحابی تلاش کر لو اسے ساتھ لے جاؤ تو پھر کیا ہوگا تو فرمایا فیو جد تو ایک آدھا آدمی مل ہی جائے گا فیوف تاہ اللہ تعالیٰ اس صحابی کی برکت سے اس جنگ میں ان مسلمانوں کو فتح فرما دے گا ایک وقت یہ آئے گا پھر فرمایا الباس پھر ایک اور دوسرا دور آئے گا کہ فیقول لوگ کہیں گے حل فیم من راس ہابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیوفتا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور کسی صحابی کو دیکھا ہوا ہے کوئی ہے ایسا شخص اسے تلاش کرو اور جنگ میں ساتھ لے جاؤ تاکہ کسی صحابی کو دیکھنے والے کی برکت سے جنگ میں فتح ہو تو وہ کسی تابی کو ڈھونڈ لیں گے اور لے جائیں گے تو حضور فرمایا فیوفتاح الحم اللہ انہیں بھی فتح طا فرما دے گا فرمایا کہ سما یو باس الباس الصالث پھر تیسرا زمانہ آئے گا فیو کالو کہا جائے گا اون ضرو حالت رونا فیم من را من را صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کوئی بندہ تلاش کرو جس نے اس کو دیکھا ہو جس نے اسے دیکھا ہو جس نے حضور کو دیکھا ہو کس نے صحابی کو دیکھا ہے اس کو دیکھنے والے کو ڈھونڈو اگر مل جائے تو اس طرح اس کو لے جائیں گے سما یقون و باس و حضور فما پھر چوتھا دور آئے گا فیو کہا جائے گا احداً رعا من رعا احداً رعا اللہ وسلم الرجل پھر فرمایا جب چوتھا دور آئے گا تو لوگ کہیں گے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جس نے اس کو دیکھا ہے جس نے اسے دیکھا ہے جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہے تو پھر ان کو وہ بندہ بھی مل جائے گا تو وہ اس کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جائیں گے حضور سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی ان کو جنگ میں فتح عطا فرماتے گا تو اب یہاں دیکھیے کہ حضور کے صحابی کی برکت صحابی کو دیکھنے والے کی برکت صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کی برکت اور صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کی برکت یہ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیسی برکت ہے کہ کہاں تک پہنچ رہی ہے اللہ اکبر وہ کیا کسی نے کہا نا فکر چودہویں پیڑی تک پہنچ پہ پامے کسی فقیر دا بال ہوئے احمد شاہ نا گدڑی پھول ویکھی مت گدڑی وچ کوئی لال تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کہاں تک بات پہنچتی ہے کہاں تک بات پہنچتی ہے وہ آپ نے سنا ہے واقعہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا حضرت خزر علیہ السلام جس کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اللہ اکبر حضرت موسا کو اعتراض ہوا بچے کو قتل کیوں کیا کشتی کیوں توڑی یہ ہمیں کھانا بھی نہیں دیتے ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تیری میری جدائی ہوگی لیکن تمہیں بتاؤں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے ہیں ان میں دو کاموں کی حکمت بھی بیان کی اور تیسرے کام کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیوار جو ہے جو میں سیدھی کر رہا ہوں یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے اور سیدھی کیوں کر رہا ہوں وکانہ ابو ہو ما ان کا باپ بڑا نیک تھا اور مفسرین نے لکھا ہے ساتویں پشت میں ان کا باب تھا دادا کاش اور ساتویں پشت میں اس کی نیکی یہاں کام آئی کہ اللہ کا نبی حضرت خضر علیہ السلام یہ ان کی دیوار کو سیدھا فرما رہے ہیں تو اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ نسبت فائدہ نہیں دیتی یہاں تو ساتویں پشت میں نسبت کہاں فائدہ پہنچا رہی ہے تو فے فکر نکرنا سلام چنگا پامے حال تھی بے حال ہو بے اے نہ سمجھیے دے وچ کچھ نہیں متہ اس دا پیر کمال ہووے فقط 14ویں پیڑی تک پہنچ پہندہ پاویں کسی فقیر دا بال ہووے احمد شاہ نہ گدڑی پھول کی متا گدڑی وچ کوئی لال ہووے اللہ اکبر تو کہا یہ چار زمانے نصیب ہوں گے جس نے مجھے دیکھا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا مجھے دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو دیکھا اور پھر جس نے اس کو دیکھا اللہ تعالی ان کے صدقے سے برکتیں پیدا فرمائے گا اور جنگوں میں فتح اور کامیابیاں نصیب ہوتی رہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کیا کیا کریم نے فرمایا لا تمسن نارو مسل او را من را اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا جو اہل ایمان جو مسلمان مجھے دیکھ لیا جس نے بحالت ایمان تو فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی نہ صرف کہ اس کو نہیں چھو سکتی جس نے پھر اس کو دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی یہ برکت ہے سیابی رسول کو دیکھنے کی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں سنو حضور علیہ السلام کا فرمان آقا کریم نے فرمایا الل اللہ في ال صحابی اللہ في فی صحابی لا صحابی لاطو ہم من احب فمن فب ہبی احبا ہم و من ابغدہ ہم فب بغدی ابغدہ ہم و من اذا ہم فقد اذانی و من فقد از ومن از اللہ فیوش کو الیا خزہ رواح و ترمزی حضرت امام ترمزی نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ اللہ في صحابی میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو کوئی زبان پر ایسی بات نہ لانا پھر فرمایا دوسری مرتبہ اللہ اللہ فیصلہ صحابی میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف کرو اور پھر ارشاد فرمایا لات تخو ہم من بادی میرے بعد ان کو برے لفظوں سے یاد نہ کرنا میرے اصحاب بلا نہ کہنا بلکہ حضور نے فرمایا فمن احبا ہوں فاب جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی وہ من اب گادہ ہوں فبے اور جس نے ان سے بغض رکھا تو وہ میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا اگر پیار کوئی کرتا ہے تو وہ بھی میرے لیے کرتا ہے آج وہ اقوال نے کہا تھا نا اے کہ نشا ناسی خفید جلیاز ہوشیار باش اے گرفتارے ابو بکرو علی ہوشیار باش آج جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے صرف چھ صحابہ کے علاوہ باقی کو کہا گیا کہ معذ اللہ یہ ملتد ہو گئے تھے استاقفر اللہ اور جو ہے وہ اہل بیت اور اصحاب کو جو ہے وہ دو گروہوں میں بانٹ دیا گیا ہے جب کہ حضور استاط سلام کی نسبت سے ہی ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں اور حضور کی نسبت سے ہی اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں مقام تو وہی ہے اسی وجہ سے ضائع تو وہیں سب اٹھتی ہیں بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو اہل بیت ہیں وہ نبی کے گھر والے جو اہل بیت ہے وہ نبی کے گھر والے ہیں اور اصحاب نبی کے در والے ہیں ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہو اور در والوں بھی ہمارا سلام ہو تو نے فرمایا اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ بھی میری وجہ سے رکھتا ہے اور اگر کوئی ان سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے وہ من ازا ہوں فقط جس نے میرے کسی صحابہ کو ازیت دی اس نے مجھے ازیت دی فقط از اللہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی وہ منظوش کو یا خزاؤ تو جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ پھر اس کو پکڑ بھی لے گا اس کا علاج بھی کر لے گا اور اس کو سزا بھی دے گا حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے شاید فرمایا مسَ و صحابی فی امتی کل مل ہے فام لا یس لام اللہ بال ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے صحاب کی مثال امت میں اس طرح ہے جس طرح کھانے میں نمک ہوتا ہے اگر نمک ہوگا تو کھانے میں لطف ہوگا اور اگر نمک نہیں رہے گا تو کھانے میں لطف نہیں رہے گا حضرت حسن رضی اللہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں فقط زہ مل ہونا نہ فکل ہو کہتے ہیں کہ ہمارا نمک ہی چلا گیا اب ہمارے میں صلہ کیسے ہو سکتی ہے وہ لطف اور وہ لطافت کیسے باقی رہ سکتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا حضرت ابنی عمر سے مروی ہے امام ترمزی نے روایت کی ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے شاید فرمایا اظہار تم اللزی نہ یسبو نہ صحابی جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے حضور کی نظروں میں سب کچھ تھا کوئی بھی حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھا حضور سب کچھ دیکھتے تھے حضور ایک ایک چیز بتا کے گئے فرمایا اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے فکولو تو اس کو جواب دو کیا لانت اللہ اللہ شر تیری شرارت پر اللہ کی لانت ہو یوں اس کو جواب دو جو میرے صحابہ کو برا بولتا دکھائی دے اللہ اکبر اب یہ تو صحابہ کا مطلق تذکرہ تھا آج میں حضور کے چند اصحاب کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابوبکر کے صدیق کی ذات ہے کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری آ امن الناس بر ما اقبال کا لہجہ دیکھی الناس بر ما مولا کلیم او سین ماں ہستیے غارو و قبر ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری بدر کے بھی ساتھی ہیں قبر کے بھی ساتھی ہیں غار کے بھی ساتھی ہیں اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں جے شک ہوئی تے چل مدینے آ ویخ جوڑ مزاراں دا باندھ یار نبی دیا دا حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا حضرت ابو سعید خدری سے ابو بکر فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے چکا ہوں لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل کے کے دن اللہ عطا فرمائے گا یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے اور حضور نے خود ان کی عظمت کو اس انداز سے بیان کیا حضرت جبیر بن متعمر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امراطن فلامت ان ترجیح ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی اس نے حضور سے کسی معاملے میں بات کی تو آکا کریم نے فرمایا چلی جا پھر واپس آ جانا یا رسول اللہ عرایتا ان جیت ولا اجد کا کاننا ترید الموت اس نے عرض کہ اگر میں پھر کبھی آئی تو آپ نہ ہوئے تو یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ اگر وصال کر گئے ہوئے تو پھر کیا کروں گی کالا فعلم تجدنی فاتی ابا بکر اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر تو ہوں گے نا یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اور علما نے کہا کہ یہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی انہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی تھی بلکہ کرنا چاہی تو حضور نے منع فرما دیا ان کے وسال کے بعد حضرت مولا کائنات نے بہت ساری شادیاں فرمائی تھیں ان میں ایک زوجہ سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے محمد بن حنفیہ یہ حضرتِ مولا کا اعنات سید علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کل تو ابی میں نے اپنے باپ سے کہا خیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل شخص کون سا ہے میں نے پوچھا حضرت علی الملتضیٰ سے اپنے والد گرامی سے کال ابو بکر تو حضرت مولا کا فرمانے لگی ابو بکر ہیں اور کون ہے کل تو میں نے کہا پھر کون ہے کالا عمر عمر کہتے ہیں وہ خشی تو یقولہ عثمان میں نے تیسری بار نہیں پوچھا کہ پوچھا تو حضرت عثمان کا نام نہ لیں تو کہتے ہیں کل تو انتا میں نے کہا اچھا پھر تیسرے آپ ہوئے کالا ماں آنا اللہ راج من المسلم کہا میں تو مسلمانوں سے ایک عام آدمی ہوں تو یہ کہہ کر کے جو ہے وہ آپ نے عزت کیا کثرے نفسی فرمائی تو حضرت مولائے کائنات سید نالمرتی اللہ تعالیٰ انہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مانتے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات فرمائی اور حضرت عمر کہتے ہیں کعلا کہ ابو بکر سید و وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو وہ ہم میں سے ہمارے سردار بھی تھے ہم میں سے افضل بھی تھے اور حضور سب سے زیادہ جس شخص سے پیار کرتے تھے تو شخص کا نام بھی ابو بکر ہی تھا سب سے زیادہ حضور ان سے ہی پیار کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آکا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں میں نے عرض کی کہ وہ رقیق القلب ہیں مسلح پہ جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے کسی اور کے لیے حکم نامہ جاری کرو تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ایک طویل عزیز ہے لیکن عزیز کا ایک حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام الف اللہ فیم ابو بکر کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہو اور امامت کوئی اور کروائے ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کے نظام کو سنبھالا تو حضرت مرتضیٰ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت صدیقی اکبر پہ ہاتھ بیت کی اور یہ بات کہی کہ جس شخص کو حضور نے دین کے لیے پسند کیا مسلح کے لیے پسند کیا اس شخص کو ہم اپنی دنیا کے لیے کیوں پسند نہ کریں تو حضرت کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیت کی اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے جو حضرت صدیق اکبر کی فضیلت پر مشتمل ہے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووافق اندی اسبق و وافا کا ذال کا ان سبق تو ہو یومن کہتے حضور نے ایک مرتبہ فنڈ کے لیے ارشاد فرمایا کہ لاؤ رح خدا میں پیش کرو تو میرے پاس اتنی خوشحالی تھی کہ اتنی کبھی خوشحالی ہوئی نہیں تھی تو میں نے کہا اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں آج اللہ کا خاص کرم ہے تو آج میں ابو بکر سے اگر بڑھ سکوں تو آج بڑھ سکتا ہوں فجے تو بے مالی میں گیا اور آدھا مال لے آیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اب کیت الہلے کا فکل تو مسلح ہو حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے میں نے کہا اتنا ہی چھوڑایا ہوں جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی چھوڑایا ہوں ادا لے آیا ہوں ادا چھوڑایا ہوں وہ چھوڑا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل مندہ ہو کہتے ہیں پھر ابو بکر سارا مال ہی سمیٹ کے لے آئے اللہ اکبر فکال یا ابا بکر ما اب قطا کا حضور نے کہا ابو بکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب قیتو لہم اللہ و رسولہ ہو حضور میرے سامنے بھی بھی گھر میں بھی تو ہیں نا وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں تو کہا کہ میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو گھر چھوڑایا ہوں کل تو لاس بک ہو لا شہ حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا اللہ تعالیٰ نے ان کو شان یہ نوکھی دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے خلیفہ راشد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی شان عطا فرمائی اور شانوں کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے شان فرمایا کہ ان اللہ جال الحق کا لسان عمر اب اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے حضرت عمر جب بولتے ہیں تو ان کی زبان پر حق ہی جاری ہوتا ہے بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ معز الاسلام بے ابی جہل ابن حشام اور بے عمر ابن الخطاب اے اللہ یا ابن حشام ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک سے جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کو عزت دے دے یہ حضور نے دعا کی ادھر یہ تلوار لے کے بانی اسلام کا چراغ بجھانے نکلے تھے لیکن راستے نہیں کہا کدھر جا رہے ہو کہا بس آج کام تمام کرنے جا رہا ہوں کہا گھر کی تو خبر لو کہا کیا ہوا کہا تمہاری بہن بھی اسا کا غلام بن گئی وہ واقعہ پھر آپ نے سنا ہے کہ وہ جب گئے تو قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی عمر کا پھر دل ہی بدل نہیں گیا اللہ اکبر اقبال کہتے ہیں تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تک دے رہے میری بہن تو نہیں جانتی تو چھوڑ گیا ہے قرآن کی تلاوت قرآن تو ایسا ہے اگر بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے اور ماں ہو کے قرآن پڑھے تو نیزے کی نوک پہ بیٹا قرآن سناتا ہے تو دانی کے سوزے تو کر تقدیر, عمر تو تقدیر بدلی پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی ان روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا لوکانہ بادی نبی لکانہ عمر اگر میرے بعد۔ کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اللہ تعالیٰ نے یہ شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو عطا فرمائی ہے حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں خارا جا ذات و داخل و ابو بکر و عمر ان, و ان شمال ہی وہ و آخم ہما ایک دن حضور مسجد میں تھے حضرت عمر بھی گئے حضرت صدیق اکبر بھی گئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دایاں ہاتھ حضرت ابو بکر اور بائیں حضرت عمر کا پکڑا ہوا تھا اور اس طرح حضور جو ہے وہ چلتے جا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق دائیں سمت تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں سمتھ تھے اور ایسے حضور مسجد نبی میں تشریف لارے آخم بےآیما فقال حاک آزا نوباس و یوم حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہم یوں ہی قبروں سے اٹھائے جائیں گے میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا اللہ اکبر یہ شان ہے ان غلاموں کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہر روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آقا کریم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے اذن طلب کیا ظف میں آ اور ایسے ہی لیٹے رہے اور پنڈلی پر جو کپڑا تھا کو آگے نہیں کیا ہے اسی طرح ہٹا کا ہٹا رہا وہ آئے بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے سمستاذ سم نا عمر پھر حضرت عمر آ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ بھی آ کے بیٹھ کے حضور نے اجازت دے دی حضور علیہ السلام نے کوئی اپنے کپڑے کو جنبش نہیں دی اور پنڈلی کو ڈھانپا نہیں ہے چونکہ عورت جو ہے وہ گھٹنے سے شروع ہوتا ہے پنڈلی عموماً گھر میں بندہ برہنا بھی رکھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے تو حضور علیہ السّلاۃ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا دونوں آ کے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے پھر تھوڑی دیر ہوئی تو کہتے ہیں حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالی عنہ تو جب حضرت عثمان رضی اللّہ تعالیٰ عنہ آئے آ بہو حضور نے جلدی جلدی اپنی پنڈلی پر کپڑا کر لیا وہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے گفتگو ختم ہوئی سارے چلے گئے میں نے عرض کی حضور حضرت ابو بکر آئے آپ ایسے ہی جلوہ فراز رہے پنڈلی پر کوئی کپڑا نہیں کیا حضرت عمر آئے آپ ایسے گفتگو کرتے رہے پنڈلی پہ کپڑا نہیں کیا لیکن اسمان آئے تو آپ نے جلدی سے پنڈلی پر کپڑا اوڑھ لیا فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت مرا بن کاب رضی اللہ تعالیٰ ان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتے ہیں چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان انتہائی کٹھن زندگی گزاری ہے خلافت کا زمانہ اور بعد میں انہیں ظلم شہید کیا گیا تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام سے میں نے سنا کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے فمذ رجل مكنن في صوب ایک آدمی گزرا جس نے اپنے اوپر کپڑا اڑا ہوا تھا۔ فقال هذا يومئذ لنلھدا حضور نے کہا اس دن جب فتنے ائیں گے یہ بندہ ہدایت پہ ہوگا۔ یہ بندہ حق پہ ہوگا یہ بندہ سچائی پہ ہوگا۔ وہ جو جس شخص نے کپڑا اڑا ہوا تھا اس شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا بات چل رہی تھی فتنوں کی اچانک جو ہے وہ یہ کپڑا اڑے ہوئے کو شخص گزرا تو حضور نے فرمایا یہ اس دن حق پہ ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا اور میں جو ہے وہ شخص کی طرف بڑھا فکوم تو علیہ ہے میں اٹھا اور میں کہا دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے فائزہ ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو کہتے ہیں کہ گو یقین تو تھا لیکن پھر بھی میں نے کالا فعق بل تو علیہ بے وجہ ہی تو میں نے ان کا چہرہ جو ہے وہ حضور کی طرف کیا کپڑا اوڑے جا رہے تھے تو میں نے جو ہے وہ کپڑا سائڈ پہ کر کے چہرہ حضور کی طرف کیا فکل تو میں نے کہا حضور یہ کالا نام کہا ہاں یہی کہ جب فتنوں کی آگ جلے گی تو یہ شخص حق پہ ہوگا اللہ اکبر یہ حضور نے گارنٹی دیئے ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا فقال یقتل هذا فیها مظلوما لعثمان حضور نے فرمایا کہ جب فتنے بپا ہوں گے تو حضرت عثمان ظلمن قتل کر دیے جائیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب بلوا ہوا تو حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے حضرت امام حسین پر تین دن پانی بند ہوا حضرت عثمان غنی پر چالیس دن پانی بند رہا چالیس دن پانی ان کے اوپر بند رہا اور اپنے اہل خانہ کے سامنے شہید کر دیے گئے اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیے گئے اس وقت قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے اور آپ کا خون اس آیت پہ گرا فاسا یکفی اللہ قودہ مجید کی پہلے پارے کے جو آخر میں آتا ہے ان لفظوں پر آپ کا خون بہا اور گرا اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ظلمن حضرت ابو موسی اشعری سے ایک روایت لیں کہا لا کنت مع النبي اللہ علیہ فی حائتن من ہیتان المدینہ کہتے ہیں ایک دن مدینے کے کسی باغ میں حضور کے ساتھ تھا میں حضرت ابو موسی اشعری کہتے ہیں فجاء رجل فاستفتحہ کوئی شخص آیا اور اس نے دروازے کو دس تک دی اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے اور بہت جلد لے جائے اور وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ آج بھی مدینے کے جو باغ ہیں ان کو پھاٹک لگے ہوئے دروازے لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے باغ ان کے ارد گرد دروازے نہیں ہوتے ہاں کوئی بار لگا لے وہ بھی درختوں کی یا گارڈین کی یا کسی چیز کی تو وہ ایک الگ امر ہے اور وہ بھی اب رواج پڑا ہے لیکن عرب میں شروع سے جو باغات ہیں ان کے گرد چار دیواری ہوتی تھی اور پر دروازہ لگا ہوا تو حضور علیہ السلام موجود تھے وہاں تشریف فرما تھے میں بھی حضور کے پاس تھا کہ کوئی حضور کی خوشبو سوم کے آ گیا تو اس نے دروازے کو دستک دی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم عفط بشر ہو حضور نے فرما بو موسا جا جا کے دروازہ کھول دے اور جو بھی ہو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت دیتے تو رسول اللہ کو ملنے آیا ہے جا تو جنتی ہے کہتے ہیں میں گیا دروازہ کھولا ففتح تو میں نے دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا فائزہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ فب تو میں نے کہا تمہیں میں مبارک کو جنت کی حضور دی ہے تو انہوں نے کہا کہ فہمد اللہ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ حضور نہیں یہ مجھے دولت عطا کر دی سما جا رہا جلن کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازے کو دستکونے لگی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتا لہو و بشر و پل جنہ حضور نے فما دروازہ کھول دے جو بھی ہو اسے جنت کی بشارت دیتے تو, تو کہتے میں پھر گیا اور جا کے دروازہ کھولا فتح تو لہو فائزہ امرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے فاخبار تو ہو تو میں نے انہیں خبر دی بما قال النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور نے مجھے کہا تھا فہامد اللہ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی سمستفتا راج السی نے دروازے پہ دستک دی فکال لہو افطا لہو حضور نے کہا جا دروازہ کھول دے وہ بشر ہو بل اسے جنت کی بشارت دے دے الا بلوا تو لیکن یہ بھی کہنا مصیبتیں بڑی آئیں گی ساتھ یہ بھی اسے کہنا اللہ بلوا تو تجھے مصیبتیں بہت آئیں گی تو کہتے ہیں فائزہ عثمان میں گیا تو وہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ فاخ بر تو بے ما کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے خبر دی جو حضور نے فہم تو نے کہا اللہ کا شکر ہے کالا پھر کہا اللہ المستعان میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں جب مشکلیں آئیں گی تو مشکلوں میں وہی وہ میری مدد کرے گا اب حضرت ذر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کالا علی الردی اللہ تعالیٰ انہ و اللہ فالک الحبا وبارا نبی صلی اللہ علّمی صلی اللہ علّیہ اللہ منافق حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم کسم و سرب کی جس نے گٹھلی کو پھاڑا اور دانے کو چیرا کہ حضور نے میرے بارے یہ بات کہی کہ تیرے سے محبت مومن کرے گا اور بغز منافق رکھے گا یہ علامت ہے حضرت علی المرتضا سے پیار ایمان کی اور ان سے بغر رکھنا یہ دشمنی کی علامت ہے حضرت عمران بن حسین سے روایت لیتے ہیں وہ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلاۃ و السلام نے فرمایا ان علی مننی و عنا من ہو وہ ہو کل مومن کہ علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں اور علی ہر مومن کا دوست ہے ہر مومن کا ولی ہے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کالا کانا آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر ایک دن حضور کے پاس کوئی بھنا ہوا پرندہ آیا فقال اللہ ماتنی بے احب خل کے کائی لئیک یا کو لومائی حاضر یا اللہ کوئی ایسا بندہ بیچ دے جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تاکہ یہ جو پرندہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں کہتے ہیں فجاحو علی یون فاقال ماحو تو حضرت علی تشریف لے آئے تو حضور نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ پرندہ تناول فرمایا اور حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ایک لشکر روانہ کیا جس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے فسمیت رسول اللہ حضرت کہتی ہیں یہ میں نے خود حضور سے سنا کہ آقا کریم علیہ السلط وسلام وہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے کیا سنو لفظ تو یعنی علی اے اللہ جب تک علی نہیں آ جاتا میں اس کو دیکھ نہیں لیتا مجھے موت نہ تا فرمان اللہ حکمر حضرت علی المت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام کے پیار کی دلاویز کہانی ہے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضور نبی رحمت سے روایت کرتی ہیں ام المومنین رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لاحبو علی منافق ولاب ضہو مومن کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا یہ پکی علامت ہے بلکہ اسلمان کے ساتھ ایک قول فیصل آپ کے سامنے رکھوں بات آگے بڑھ رہی ہے حضرت ابرا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت لیتے ہیں اور زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب غدیر خم کے پہ, پہ پہنچے تو حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر حضور نے فرمایا لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں لوگوں نے کیوں نہیں تو پھر حضور نے فرمایا لوگو تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کا جو ہے وہ مولا ہوں اور اس کی جان سے زیادہ اس کا مالک اور اس کے قریب ہوں کہا کیوں نہیں تو پھر حضور نے فلّہ المن کن تو مولا ہو فعلی ان مولا اللہ وال من والا ہو و من آدا ہو تو کہتے ہیں کہ پھر حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اے اللہ جو اللہ وال من والا ہو جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر اور جو اس سے عداوت رکھے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ اور حضرت علی المتضیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا فی کا ماسل من عیسیٰ اے علی تری مثال حضرت عیسیٰ والی ہے جن کے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہو گئے یہودی بھی اور عیسائی بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا ان پر تہمت لگائی ان کی ماں پر تہمت لگائی وہ بھی برباد ہو گئے ان کے قتل کے درپے ہوئے برباد ہو گئے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو وہ بھی برباد ہو گئے فرمایا اے علی تیری وجہ سے بھی لوگ برباد ہوں گے حضرت علی المتض فرماتے ہیں کوفی فی رجلان محبن مفرتن و مبغزن حضور نے فرمایا تیرے معاملے میں بھی آ کے دو گروہ برباد ہوں گے ایک محبت کر کے برباد ہوں گے ایک بغر رکھ کے برباد ہوں گے ترازو ہے جس پر میں اور آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں اگر حضرت علی الملتضی کا نام آئے طبیعت میں گھٹن پیدا ہو تو سمجھ لو اندر نفاق پال رہا ہے اور حضرت علی المتضیٰ کے ساتھ ایسا پیار کہ علی کے یاروں کا نام بھی گوارا نہ ہو تو پھر بھی سمجھو بربادی آ گئی ہے اس لیے ترازو کے دونوں پلڑے پورے رکھیں حضرت علی سے بھی پیار کریں اور حضرت علی جن کو اپنا امام اور مقتدہ مانتے تھے اور جن کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے رہے تھے ان کو بھی اپنا مقتدا اور امام مانے اور اللہ تعالیٰ جل شاہو نے یہ ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے اور یہ عزت عطا فرمائی ہے حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے وہ اشدہم فی امر اللہ عمر اور اللہ کے معاملات میں اس کے امور میں سخت ترین شخص جو ہے اس کا نام عمر ہے وہ اشتک عثمان اور جو حیاء میں جو ہے وہ سب سے آگے ہے وہ عثمان ہے اور ایک روایت میں وہ اک علی اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو فیصلہ کرنے والا ہے جو سب سے بڑا قاضی ہے وہ علی ہے اور پھر حضور نے فرمایا وہ زہد بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور علم فرائض کا سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے۔ واقراہم عبید بن قاب اور سب سے بڑا کاری میری امت میں عبید بن قاب ہے۔ واعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ ولی کل امت امین اور ہر امت کا کوئی امین ہے۔ واامینو ہذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح اور اس امت کا مین ابو عبیدہ بن جرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سارے سے بھی مختلف پھول ہیں آج لوگوں کے اندر جو ہے وہ کجیب صورتحال بن گئی ہے حضرت صاحب زادہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں پوچھنے والے کی نیت تو کچھ اور تھی کہ صاحب زادہ صاحب کو پھرسائیں گے تو جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے بات کرنے کا ڈھنگ بھی دیا ہوتا ہے اللہ اکبر تو حضرت سیدہ فاطمہ افضل ہیں اور یا حضرت سیدہ عائشہ افضل ہیں تو آپ فرمانے لگے اس کی نیت سے تو آ ہو گئے فرمانے لگے بیلیا اگر دیکھیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ابو بکر کی ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی اور اگر دیکھیں بیوی ہونے کی حیثیت سے تو عائشہ بیوی ہے نبی کی اور فاطمہ بیوی ہے علی کی علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی ہے اور اس کا منہ بند ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی تو کسی کو کوئی حضور نے یہ سارے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے کوئی شان کا مالک تھا کوئی شان کا مالک ہے کسی کو ہبد اللمہ کہا کسی کو امین و حاضر اللمہ کہا, کسی کو کہا کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان حضرت سعاد کے لیے کہا ارے میں یا سعد فدا کا امی واپی سارا زمانہ حضور کو کہتا ہے کہ حضور میرے ماں باپ اپ پہ قربان لیکن حضرت سعد کے کمان کے چلے میں تیر چڑھایا کہا اے میں یا سعد فدا کا امی و ابی سات تیر پھینکو تیرے اوپر محمد کے ماں باپ قربان <تصفيق> وہ بھی اعزاز دیا نہ وہ بھی عزت دی تو کوئی حضور کا راز ہے کوئی حضور کا خادم ہے کوئی صاحب النال ہے حضور کے کے نالیں اٹھاتا ہے بلال کا مرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا شاہ کی نماز کھڑی ہوئی حضور نے نماز شاہ پڑھائی نماز شاہ پڑھا کر کے حضور جلدی جلدی اپنے جو ہے وہ کاشانے انور کی طرف چل پڑے تو جب حضور چل پڑے تو میں حضور علیہ السلاط والسلام کے پیچھے چلا چونکہ میری غرض تھی میں ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ حضور سے آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفت کی دعا کرواؤں گا حضور سے تو ماں نے پوچھنا تھا بیٹے حضور سے دعا کروائیے تو میں کیا جواب دوں گا تو میری خواہش تھی کہ میں حضور سے ملوں حضور سے رض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفت کی دعا کر دیجیے میں حضور کے پیچھے چلا فسامیاں سوتی تو میرے پاؤں سے آواز پیدا ہوئی تو اکا کریم نے سنا فکالا من حاضا حذیفا تو حضور نے فرمایا کون ہے حذیفہ ہے رخ بھی نہیں موڑا ویسے کہا کون ہے اس ساتھی کہہ دیا وہ ہے کل تو میں نے کہا کہ نام جی حضور میں حذیفہ ہوں اب اگلی بات میں نے کرنی تھی کہ میں کس لیے آیا ہوں لیکن حضور نے فرمایا ماں حاجتوں کا غفر اللہ کام میں کا اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے کیا کام ہے کیا لینے آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اچھا جب انسان نے کوئی سوال ترتیب دیا ہوا ہو تو ایسے ہو جائے تو پھر تو عجیب صورتحال ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میں چپکا کا چپ کے کہوں آگے کیا حضور نے کہا کہ اللہ تجھے بخشے غفر اللہ لکا والے امی کا والے امے کا ما حاجتوں کا تجھے کیا غرض ہے کس لیے آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے تو میں اب خاموش تو پھر حضور نے خود ہی فرما اناضا مالا کتو قبل استاذ الیہ وشرانی بے ان فات ماتا سید نسا جنا و ان الحسن و الحسینہ سیداب کہ, کہا کہ اے جو تمہارا مطالبہ ہو وہ تو پورا ہو گیا ایک میری بات بھی سنو یہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی دھرتی پہ آیا نہیں ہے اور اللہ سے خصوصی اجازت لے کر میری زیارت کے لیے آیا ہے اور مجھے بتانے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار اللہ تعالیٰ جل شان صحاب نبی کی عظمت کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائی آفاق کے بر ہر بر ہر گوشے میں قرآن आ, سنا, سنا کر دم, دم لینا, لن, لینا لنا دا, لنا دا, لنا اب رکنا لنا نہیں لنا اب تھمنا نہیں پھر داس میں جا کر